سب لله <تصفيق> الحمد لله الحمد <تصفيق> لله الذي زين النبيين نبي المصطفى نہ مجھ اللهم صل على اكثو النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والا دوس ملا مالکیا سی دیا وسون والا آلک واس ہابیا سی نال بلند آلک ياقوم سبحان الله احترام دوستو بزرگو و سلام علیکم الله وبركاته سنا دونوں کے فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیتان انسان نے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائنی تو نقری جاتا فرماوے کملی والے محبوب دے جوڑیاں صدقہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما کے تزکی ازہار ازہ دی کی دولت تالا دو مان فرما بے. محترم محمد ناصر صاحب دیگر انہ معاونین انہوں نے بس سلسلہ جلسلہ مصطفی صلی اللہ والی والی وسلم اس محفل شریف کا انتمام فرمایا ہے جل وعلا محمد ناصر صاحب یعنی گانیاں نے دنیا اخرف سونی فرما حاضری نے دی حاضری قبول فرما کی عظیم عطا محبت اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالے نال جناب چند گلا مولا سونے نے فضل و کرم بیان اللہ مولا سونا اپنے سونے محبوب دا صدقاء. بیان دی توفیق کتا فرما بے. اور تس سارا نے سی تبجی سن کے پھر عمل دی توفیق کتا فرما اس تو پہلے مینو ایک ناتھ شریف کی فرمائش کی گئی, ہے. کی گئی ہے. کی بولا حضور پیر مہر شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا مشہور زمانہ کلام دا. چند شہر پیش کر کے ہامل.. پھر اپنا موضوع شروع کر سبحان اللہ اج صرف مترا بدل سلط آخ مسانی مخمور اکیل مت بریاں اج سا the heart of the yes, to <laughs> پیرب ر تاریف کرن ابھی کر رہی نہیں کرنے مقتارز اے ہوئی گل ہے مقتے دے اندر توجہ ہے سبحان اللہ سبحان, سبحان اللہ ما احسنا لقد ما احسن پکھی جتیا کتریالی کت دے سنا اسپ جا کتیا جس س خد فرمارا نے فرمایا متر یار دوست آد چاہ فرمارا نے اج یار دوست یار دوستی سڈے محبوب جہی سام چاہیے یار دے ایک خاص ایک حال ہوتا ہے کہ محبوب کی محبت مجنو ہو جحبوب کی محبت ان جناب مست ہو جائے کہ اندر اس مسجد کی خاص کیفیلیت ہوتی ہے یہ ناز بھی ادو لکھیے سرکار آپ سکار محبت علی خاص کیفیت سوار, سوار ہوئی تاریخ, تاریخ, تاریخ, تاریخ محبوب کی ہو پوری محبت اج م Not to leave مستفاج سڑے ہوئے ہو میرا بابا پیر مہرے علی قبلہ امام عبد شعرانی شارانی کی بلا یوسف اینڈ اسماعیل لبانی اور میرا پریلی نتاجدار امام محمد رضا میرا،, میرا پاک پتن کا سرتاج بابا فرید میرا خواجہ محمد یار فرید جی وہ لوگ نے جڑے عشق مصطفیٰ دے بچ سڑے ہوئے لال آدرت نے اپنی اس کیفیت سے ایک تھان فرمایا زوک فر آپ دو دیا Yes, yes, yes, ادر خاص فرمو دلے کیفیت ہوں نے بزرگ فرما نے کیفیت کا بیان نہیں ہو سکتا ایک ہال آ کال بیانج آنے ہلاک انہوں نے کیفیت جہاں یعنی کہ محبت کے اندر مجبور ہو جاتے کہ فر ان زبان چکل مات نکلے سونا روحانیت شریف کا بزرگ کا فیض دسایا سیرا سا دی دیر کائم تیم وقت کافی ہو گیا مولا سو نے اپنے محبوب دے اندر اپنے محبوب کی ذات دے اندر او محبت رکھیے اپنی مخلوق ہر مخلوق اور خصوصاً اپنی امت واسطے ہر مخلوق واسطے مولا سونے میں آپ دی ذات دے اکاط محبت محبت والا جہاں ہے محبت آسا جہا جی ہے مولا سونے شریر جی اور دے شریف جی کہ نبی سونا صلی وسلم دنیا آ کے کسے مخلوق دی تکلیف برداشت نہیں سن فرما اور یا محبت دی ویسے اشارتاں کدھر اشارتاں کدھر دلالتاں کدھر سراہدیں مولا سونے نے قرآن مجیب کے اندر اس محبت شریف کا تصدرا متعدد مقامات فرمایا ہے. لیکن جو میں آیت شریف جناب سامنے پڑھی اس آیت شریف بھی مولا نے اپنے محبوب کی خادثے کا ذکر فرمایا فرمایا لمال ہری مر نی تم ہری سنا لے کی نو بھائی فوٹو ویڈیو نہیں بنا آواز ریکارڈ کر سکتے ہو تصویر لوگ گانے چشتی کو الحمد اللہ ٹھیک ریا مسئلہ استادی المکرم قبلہ حضور استادی ال مکرم جیڑیوں کا منظر آم من ٹھیک یہ کوئی دلیل نہیں چیشتیاں کون کی اصل وڈی تباہی تے اوہ کی بندہ چل سکتا ہے جرا لوہے لک ہوگا قبول بلکہ جی آگے یہ جی تکاری ویڈیو ویڈیو منظر عام دے آ جانا دلیل تے نہیں اے کوئی دلیل نہیں کیسا جنا بیسو پچے چاہیے سارے بزرگ ہوئی پہلے لیا لیکن گل اتنی ہے بے استاد یار برحن الا <سؤال> بغیر <سؤال> تب پھر گیا ہے اچھا بغیرتا یعنی مطلب قوم نہیں رہی پھر بھی فرمایا ہوں بھی ایسا اس کام نے راضی نہیں پر جہاں بندہ اچھی بنا ہوں ہر بندے کی جیبرہ بندہ کہ وہ کو کے پھر بھی فرمایا تھا نہیں جہاں بندہ گناہ کرے گا اس اصلے فرمایا اگر دے اندر تصاد آ جاوے یعنی گل پی ہو فتوا ٹھیک ہے اپنے واسطے بھی اج کچھ اپنے دل کے بدے اگ جی استاد صاحب سمڈا بس مومن کرائے ارشاد فرمایا فرمایا لقد جا رسول من أنفسكم عزيز عليهم آلتم حريص عزيز عليهم آلتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك الرحيم فرمایا تحقیق تشریف لیا اصال آج چیزوں کا دا کا مشت پی جانا ہاری سے گرام گزرتا ہے سُنا لے دے ہریش نے کوملا دے چہر والے نے روف الرحیم رگوںف بھی ہے رخ بھی ہے مولہ سونے آئم کے چند سفارا فرمایا تیسرا فرمایا راہل کو چوتھا فرمایا راہی کل گرد چار سکھا مولہ نے اس آئم کے اندر بیان فرمایا چواں سکھساں سے گل کرا ان وقت نہیں تھوڑیا بینٹری پچھلے بک جی اج کل خدا دن چواں جائے رات بھگ جائے پر سزرگری بیان چواں سمجھے جناب تفسی بجے بھائی بھائی بہت سمر اولا بات پوری نقل کرا بڑا وقت چاہوں خیر محبوب کی محبت کا پیان فروا اس محبت دا اپنے محبوب سپیکر چنگا ہوگا مجموعہ سبحان اللہ مجمع دتا ہوئے سپیکر چاہا ہوئے بندہ ساری رار میں جا مجما ٹھنڈا ہوے تو سپیكر ہوئے مسٹر میچو زمانے مول صاحب اگا لگاؤں سپیکر کو تھکا کرا ہے ابو کو سپیکر کو بھی ہے بیٹھی اے اے مظاہر نہحبوبر یعنی اپنی امرتی محلوف کی محبت رکھیے ساڈا محبوب اپنے کامدار پربت فرمایا سو لمبیا فرمایا لگتا تکلیف محبت مولا سونے اپنے محبوب کی زیادہ اسکرال شریف چھان محبوب نہیں مل خدا साध बनाये ये ये सिस्टम है दिस Zuhlanan subhanallah سونے سرکار سر بلا ہو سلامان جہی محبت رکھیے جڑی جناب والی مہربانی خدا کے محبت سرخت مہربانی رکھیے والنا پچھان چند مشال نلک شیخ بھاگت ماں ہوتی ہوئے نندی اندر اولاد کے بارے لگیے کوئی آشیف جری گارے اپنی تیت چھوڑے جراپے والی <سؤال> اپنی ضرورت چھوڑے اپنی چچے آرام چچے اپنی اولاد واسطے اپنی اولاد کی بڑی محبت کردی لیکن سونا لبی خوش خوش ماں نی محبت دعا کی رکھ دے ماں کلی محبت کر ہے اولاد نال ماں او سچی سچی لیڈی نہیں بھائی طریقہ ہی ہے بال بج چاہی بجیا ہوگی بدی شو تھا لڑکا ہوتا باہر باہ ہے جی کان ہی پنجرے چلا چکا ہوتا بال کی یہ حالت ہوئی لےڈی اور لیڈی خدا دا بتا رب سو لےڈی تچاو جنو امبا بننے کا بل آ ام تین اما ہوگے جب تک اتھی رات ہو جائے جب تک پتر تھرنا اما کچھ فوڑ کی می منگے رات میں لال آیا ہوں میں لال آیا تو سب گل کرا ہوئے کل صورت ہوئے پر ماں واسطے ہی محبت محبت رکھے سیکھے سب ماں باپ کی کمی محسوس نہیں کی رب سونے رب سونے ایسا با ہے رسول بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے مولا سونے نے اتر محبت یہ با کے ماں باپ چوکی رکھیے شریف اور حضرت سدھی باپ سردار راوی راوی کر نے آپ روایت کر دیا آپ روایت کہ نے میرے حجرے حبیب سجدا فرمایا فرمایا سجدا اتنا لمبا ہو گیا میں خوف پی گیا میں کو ڈر گیا کن سونے ندی روح برواد نہیں اتنا لمبا جی گیا میں خوف پا گیا نبی اس دنیا تو کال تو نہیں فرما لرما دیل فرمایا میں اس گھر سونے ندی ملے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنا بھی ایل ایل ایل عبیب سجدہ پی آئی او پیا ساری ندی سونے سوالی ہوئی پی سجداد مبارکی تاری ردمی رب حمت اپنی کتاب روپ شریف کے اندر فرما نے جب سونا آئے رب ربلی امت رب رب یا مولا میری امت مہربانی فرما میری امت مہربانی فرما خدا جی قسم کر کے محبت اڈی محبت مہربانی روڈ دکھا لگے سن پیروں کند آ جانے سن ویر آپ جانے سن بعد اوقات آپارک زخم بن جائے جرے کدی مستر کدی مسجد کدوی ادر کدی حجرے دن کدی جناب پہاڑوں کے اندر کدی روڈوں کے اللہ بخ سے شوپ یوتی کرم بھوکا فتو بے شک اللہ تھی بخش شكاك سس محبو محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے مارو میں محبوب محبو محبو محبو کو جب دیکھ نبی سونے کی محمد دسے نہ چہرے ہوئی پر تھوڑی دیر نوجوے دسا کے محبت بے وفائی بھی نو جوائی قربان جاوا دوسری روایت حضرت سام محاذ آپ سرکار آپ سرکار نے جدو سید اللہ علیہ ہوا وسلم نے گورنر یعنی گورنر تھوڑے واسطے پیا بولنا گورنر تو جو ہے نا دو سبحان اللہ جدو آپ سرکار کو جنابے والی امیر بنا کے ملک شمن وےجے پاک سرکار کی حالت شریف ایشی حضرت سنگھ سرکار نو فرمایا سے سوار ہو جا میں پیدل حضرت سید دو آج میں سواری سے سوار نے آپ سواری کے سوار نے لال پیدل پیا چلتا میرے سونے نبی نے سیات میری شریت آر لگنا مکھان اگر عالم میں جبر لال جو ہے نا میں میری شریعت دو جہاں پیدل پیا چلتا ہے وہ سوار محمد سواری تے سوار آ جا میں پیدل چل ہوں آپ سرکار پیدل چل رہا ہے قربان جان پیدل پہ چلنے رہے ہیں حدرت سرکار سواری پہ سوارے آپ سرکار حضرت پار سرکار وسیعت فرما رہے تو وہ ہے فرما فرمانے میں بواس اتے جا کے عید کرنا عید کرنا آم کرنا آ یا نہیں کرنا آ, آ, آ, آ قال یا پوار ایسا سونا نبی آپ وسیعت آپ سرکار نصیحت وسیعت سارے فرمایا پوار شرونی گئی پروایا احمد ای محبت مستفا ماں مثال دینا مثال دے رہا مسلا سمجھا ماں ٹورتی ہے نا ماں ٹورتی ہے نا پتر گلے لا کے میرے پترا زندگی کا پتا کچھ نہیں مجدار اے؟ اے اے اے اے قربان جاوام ہو سکتے ملاقات نہ ہو گئے وال اللہ تبر پی مسجدی وہ قبری جدو واپس آ گیا جدو میری مسجد چلیا میں میری قبر دنیا میری مسجد بھی آ میں میری خبر چیز جب سونے میری ختم پوار حدرت پوار روڑ لمفر چالا میرولہ سرجدا ہوا لیکن پتہ لگے سال سونے ختم ہو جی شہادی ادا بھی وکر ہو سن گربان جمع رو پہ حضرت بعد سرکار سونے دمی رو جدو رو لے سوچا چلا فرمایا میرے یار روبئی رو دئی رو متقی, متقی الا او لیا منگانوانوا رسالہ نار تحقیق استاد الحمد فضل چیشتی صاحب حق یہاں کہ میرے سونے نینے دلاسا فرمائے رونا مینو تھا رونا چنگا نہیں لگتا مینو تھا رونا مینو تھوڑا رونا برداشت نہیں ہوتا سونے نی ن فرمایا ساڈا تین روی ترا کم ساڈے تیل کم رہنا سا کم تبھے بھی ہو تہا جکا جرا تمہار سرکار تسلی ہوئی آپ چپ کر گ چپ کر گئے لان جی الگ الگ فرمود نے فرمایا جن کی کس ہوتے ہوئے ہس پڑے جن کی کسے سرو ہوتے ہوئے ہس فرے جن کی تصے سیالا خو سلام اس طلاو سلام <تصفح> پتا لگتا ہے سونے ندی <تصفح> نے فرمایا کل چیچے بہاندار میرے آگا انعامدار نے فرمایا پکے رکم تیل خلاف کر دے وہ ہر ویلے سڈیا نظر چیز ہر ویلے سڈیا نظر میرے آقا فرما سکتے فرما سر ساری امرت میری دیا روچی فرمایا نہیں مجھ نے متقی ان کلوایا ہاشری فرمایا صرف تقوا پرہیزگاری مستفا لال شری ہاتھ مستفا لال پیروی مستفا لال مستفا لال انہیں چیزیں تخوا فرمائی یہ گل چیتے رکھ اگا جا کے پھر تھوانو ایل یاد کروانی قربان جاوا میرے آقا نے فرمایا اج تا تسان آدھے نات خان نا تہو جیڑا بھی آگے ابھی ہے نہ لباس نات چپڑی کر چی بندہ سننے والا ایویں آخسی اویں اوی سمجھے نہ اللہ ہی خرا ارا دے او نارا نبی تعریف کرنے مگر نا تعریف نبی ہو سر مراسیاں ہوئے تھی مجبور سہال اس تصیں اور چسکے بھائی سن دے نات بیٹھے دوائی پورے بلا لا کے شکار اس ویلے تو تھرے نا بن ڈاک جا آن کہ نبی سونا کلکیا متل دل آخ گا کہ مولا گندے سارے میری جا چنگے سارے میں اتری کا پوتر کیر لکھا چیز مجم کو چوکھا سکون لے آدن. جنت جانے تسا کچھ نہیں کرنا رجمو کا لمبی آؤ ہر بغیر کرو جنت جانے حسین جانے میں گلا کہ میرے امام حسین میرے امام حسین دھوکھلا سمجھ کہ آپ کی اور ہر کمے بھی سفارش فرمان کے میرا حسین غیرت مند ہے اور میرا حسین جنت سردار ہے جنت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نقلی جی سدے لکدار تو نکلی سلام کتا نکل اے جڑی اس کھڑی پچھو کئی تھی قوم کا یہ حال بنا پہ اجٹ کا او جناب مبلے شفا سا جیت کل اشتہار ٹوپی پوی ہوئی آئی ہر شہ مجھا ٹھیک ہے تصویر لگی کھڑی آئی خصوصی کتاب جناب شفقت چیمہ صاحب کو سمرن گل کرے گا دی تقریر کو وجائز میں جب ہم فلاں علاقے میں فیلل میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے نا تو وہاں شیر ہوئے ابتدا انتہا تک کرکٹ میں اسلام نہیں اے مبلے کے کرکٹ ہے قوم کرکٹ کا شہور سم آئی اس کو تو ہے جو نا اقبال نے مولا وہ زمانہ اس دور میں پیدا کیا اگر داڑی کٹاڑی بناو ممبر آ شریت شلیل جیو کا حقدار ہے فرمائی پر رات کی رات سن سا سب پوچھا ساڑی چاس کرا یہ پوچھا یہ میں جو آیا واسطے دل درد بیان کرنا یہ کلاوڑا وقت ٹپاو نہیں آیا سبحان اللہ نبی سور نے مروایا پرہیزگار نے یعنی تین سوہاگ لگ قربان جا پاس خیر صحابی کی گل سنوا بھل پاک نبی سرکار قربان جاوا پھر انسانسان پھر انسانی جناب میں سونے محبوب لم نمبر شریف کہنے بنا ہوجور دلے دبا کے آپ سرکار خطبہ ارشاد فرمائے ہوگی سر کجور دبایا شریف بڑ پی میرے سونے نبی نے کھجور کا تنا چھوڑا ممبر شریف گرد خجور نے سہو فرما دے آسانی اثار تبدیل یہ ماں کی چٹائی چال میں رو جی بال با کی جگائی کرونا قربان جما جب آپ کو پتا لگے رونا بڑا سونا لگی کن کو شریف آئے آپ سرکار نے لکڑی چھوڑے ہر تبھی لکڑی کو لینی پر یہ شان بھی میرے سونے پاپ لبی ہوئی یہ شان اس شان کا بالک بھی او باپو گئی انپو لیا تنپولیا تلا جانا سوپنگ <سؤال> دولہچان سب رندم سب کے یار سار ہاں ضرور پر سونا تری سونا پیار تھی گیا تھی گیا سب کے بنیا کنا رونا روکنا پیا رو سک لجمالا عشق تھی گیا عشق تھی گیا پیار تھی گیا پونا ایک اور لکڑی رسول چروئی بلا گرا کہ آ پورے پورے ملک ملا لیا میں تقریباً <تصفح> اس وقت پاکستان تو باہر ہونا بھی رب باہر بچا لے میں باہر نا بڑا باہر باہر لے کو بچا لے جی لگا لگا سردی دیا بندہ جنابے کٹے دبرے لے قوم بیولی لگا چاہیے سبر روا جنک نا اے اے اے اے اے اے اے اے شریعت اپنے حال ترمانی تی رو گیا اپنے مقام رو گیا یار کنا تھی کے رو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساری زندگ سمے بھی بد وخت بن گیا جتنے شریعت خبرداری شروع كی نہ جواب ہے پر نا اے مجلو سونے نی چوڑی آجلو لہو والے رہے گیا چلے زیادہ مجنو پر ہے چوڑی والے خدا دہ نہ نماز ہوے نہ روا ہوے نہ سنت ہوے نہ واجب ہوے نہ مرد ہوے نہ شکے تو چوڑی نے فرمائی قربان ونجا لکڑی تنہ بول گا تنہ بول گیا نا لایا نے لچ پوال فریت نوڑ لچپال توڑ دے تو لجپالیت رو چی ماں فرد چھوڑ دے کر سنگا کسانجپال سونے لبی نے فرمایا دس باغ بجنا چاہیں باغ چلا ہیں ہر برا تھی ویسے ہرا برا تھی ویسے اگسی باغنا چاہ تھوڑا جنوت دل کیا بیٹھے اپنا مکالیا بیسا دینا رو کچی رقم کا سیا ل جو اصان گنج نالش محبت کی دنیا بقا کو کھل گئے کہ پچھو بقا کو سیاح ڈرنا ہے یار آخر دنیا ہے نبوئی فرمایا بہت خیال آیا یار یہ تن خطبے سارے پیرا کا چکا کیوں ہو فرمائی <تصفح> پیرا تو چیٹا نہیں کر سکے برداشت نہیں کر سکے اج تو رب نبی سونے اترن علی کتاب تو کندھ سی بھا ہو رہے ہو رہا Oh, oh جہان کیوںکہ سواری سینے والی چوکی ہے oh, چوک ملاد شریف دا مہینہ مہینا جھنڈیاں اروڑی سے اس کا شریف کی تسویر روز رسول بنی کدیں درو پاگ لکھا ہوا کدیں سونے ندی کا نام لکھا ہوا کدیں رب سونے کا نام لکھا ہویا ملا نال سارے روڑیاں بچ نالیاں رب کا قرآن کبھی کٹا دن کٹر ہے بھی پبا پر نفلی بادل بھی بھئیے سارا کچھ ہوتا پیا پر سد کے اصل جڑی روح وہ نکل گئی اصل روح گئی ہوں اج کل سڈے بال بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں نا پڑھتے ضرور نہیں پر ادب دے پڑھو گھر جی قرآن پاک پیا ہو سیخ لگ جاتی خبر ہے نماز کیا حسن دا حسن؟ نہیں او اے ادب دا کوئی عام مسئلہ نہیں مونو جسم لو ہٹا گا فی فی فقط کو مختوبنگری جات پایا فرمایا گناہ دی جڑی بڑی جناب اصل چا کے دیکھ کے آپ ساتھی کر آرے فرما ہوتا فرمایا حقیقت بے عدم کی ہوتا ہے اس کو منزل نہیں مل سکتی بے ادم کو, کو باہم جو گرا کو جو ہے منزل نہیں پی لگتی وجہ یہ ہوئی ہے بےدبہ سوتنا ہے انسان پای سونے تلے کی بھی فریاد سنئے آ پوچھے بعد جی اوت لا دینا جنت جان اللہ یعنی لکڑی لکڑی بھی مرضی ہے دربارے لکڑی کو ادا کو ہر کیا قربان دینا جو ہے ہر ادار ہزار جنہ نواب کردنا وار چھ سر سونے لبی نے عشق تشا نہیں تا کر کے خواجہ حسن بسری خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالی مولالی خلیفے نے آپ فرمو میرے فرمایا حضرت حضرت عیسہ آپ مرد جرمو گے سن آپ مرد جرمو گے فرمایا سفر کرنا وا کمال نہیں فرمایا لکڑی کو بلوا وبال حرت مطلب سلام شریف کی کوئی توہین یا حدرت خواجہ سر بسری سرکار نے کوئی انکار کی فرمایا ہے مردہ ایک ہے مردہ زندہ کرنا ایک ہے لکڑی کو بلوانا توجہ ہے وہ بھی پورے اس کمال کمال پورے فرمایا ہے صرف کمال ہی تھے میرے محمد مستفا نے خدا نبی لکڑیاں پیار فرما بندیا پیار فرماوے ایک صحابی سہابی ہو, ہو گیا ہلکا بارگاہ بھی, تھی, اٹھ ہلکا ہو گیا میں سونے لوگی چل پے آ چل پے باپ نے اندر اٹھ لگے ہوا سی سیو تیال سو تیاسی اٹھنے ویخے ان منہ کھول لیا ہلکا پنجہ مت کو نقصان پوچھا سونے نقصان پوچھا اٹھ آپ نے کدم شریف پہ مبارک منٹ شریف چوسن لگ اونٹ ہے میرے سونے نبی جی نے آپ ہاتھ پھیرا ڈگے شب کر دحبت جس مولا نے ایڈی محبت محبوب د سہولت لکڑا محبت فرما دے اپنی حمت نال کتنی محبت فرما لیکن گل گل سونے لبی دیا نجاواں سونے لبی کے قریبے میں ایک سمنل گل کر دگر سونے لبی کی محبت پر بیان کیا جائے سونے لبی محبت دیا روایات سنا جاؤ اس حکمت نو ماسا بھی شرم نہیں ہوگی جس محبوب نے جس محبوب نے اکمت سنا ایڈی مہربانی ایڈی شخصت فرمائی ہے اج اسے نبی شریعت نالداری کی کٹا بڑھا منا کہ یا نبی پاک کی امت یا نبی پاک اس تری گل کہ اگر شامل ہے اگر ہے تو پھر کتنا آنے کچھ نہیں آنے لے آج چیش بڑی شکتی کر دے تخ مخارے جان جان فوج امریکہ نبیس ہونے کی حبلی امر کی دعا فرمائیے آسو مبارک بہائے رات جا گئی نے عبادت فرمائی نے شرم کر جا نبی ہنجو کراج او ہنج امام جلال الدین سیو کی کتاب ہے الحابل فاوا پب <سؤال> <سؤال> سونے وہ گلاس میرے آخدار نے فرمایا میرے نامدار نے فرمایا فرمایا میں پنکھوڑے بچا میں پوڑے کی رسی سفی ہے رسی سفی ہے تکلیف ہوئی بتکا رون دا ارادہ فرمایا آسمان چل فورنگ فورن جوگی یاد کروبین حج زمین مطلب چند دلا فرمائے وطنی میں تھی وقت چن چکے دل سونے اس نبی وہ سچی لو نبی سونے چہرے سے بال ہن کہنا چلو فاقو نہیں پتا اولا مہا پوچھ سنتے رہتے ہن کہنا کیوں نہیں لگ لگتے چے لگتے نہ تو جنگی سنت چن اور الٹا لانت جنگ لانت میرے آقا ارامدار نے فرمایا جڑا بندہ جہا بندہ دے اور کو پتا ہونا چاہیے میرے سونے لکیل یہ بھی مرد چھپا کہ تو ملو میرا جہا بندہ جس گوت کی مشابت کرے گا انہوں کا ہشر بھی پتا ہے چلن ملنے والا طریقہ کہہ د بولیں گے لو یار ہوں لوگ جبکہ خوش بیٹھے ہیں ہوں کوئی کوئی خوش بیٹھا نہیں پہلے دسا ہی بھائی پریشان کی سر خوش بیٹھے آنکھیں آنکھیں اپنے آپ نبی امتی چبوتیاں قبر سونا اسے حال بوت آ وجے قبر نبی سونا کیا موبائل تو فرمائی قربانیا شریت کا مسلا سنا زانی زانی زانی زانی دا زانی زانی سزائے ازانیا تزانی ظانی مرد ہوانی عورت ہوے میں جو ناد خون میرے تیرو دال آئی کڑے نہ تیریاں جے ماحولیاں کریں توں ہی بیٹھا جنت مل گئی ہے چلو پین دولی دی جنت پکی قوم اپنے گھر بھی نہیں فنا فلاں ہوئی دنیا کلی بہت برباد ہوا د دنیا کو جنگے کروں لگتے پبی نہیں اور فرمائی لوگ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں رنگ سونے نے حکم فروع سونے طریقے دین سکھاؤ یہ بٹے مارنا ماویز حسنہ ہے کہ نہیں بولو نہیں یہ ماویز حسنہ ہے کہ نہیں اگر تم موی لا سال شرم نہیں آتی تر کو گمتی بن گئے شادی شوتا ٹھیک ہے جناب یہ موی لاشا لایا ہاں ہر بنام کے مطابق نبی سونے نے جو حکم فرمائی ہے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ ان حسن اخلاق نبی سونے کا تے تے نبی اونچیا کو ڈیگنا کو اپنی نہ کرو حامد کرولا اگر حکم چھوڑی قابل عزت نہیں وٹے بھی گن کے نہیں مارنے مارنا وٹے مار مار کے اچھا مٹ مار مار جانور لیکن حکم میں بند ہے بندے آیا حکمایا شریعت رسو اتبار کی نصیح اتبار کی سونے تو مستفا جڑا بندہ بندہ چٹو نبی کا کوئی چیشتی ہے تے تعلیم کے خلاف میں آخر نہیں تعلیم جتنی مرضی پڑھو تعلیم جتنی مرضی پڑھو پڑھو ٹھیک ہے اصل وی آم سکول کھولنے سے قرآن کا نمبر ہزار ہوئے پڑھو پڑھاؤ پڑھا پڑھاؤ لازمی ہر حال اچھی پڑھائی ہو جائے ہے اگریزی اشتہاری ہو باقی سب مضمون اشتہاریوں پر دینیاد لازمی ہوتی ہے آگو آپ تعلیم کے خلاف نہیں بغیر خلاف ہے پیشائی خلاف ہے اور انگریزی دے مضمون باقی دو گھنٹے مضمون شریف ہے ہے جناب چلاؤ سکول مزے پڑسوڑسوڑ اولو کیملا ادو تعلیم وہ تعلیم تو نہیں ہوتی بندہ پڑھے ملے گی بگڑتی فرمائی قرآن کا نمبر پہ خدا دہ اتنا بھی اسلام <سؤال> کیوں قرآن نہیں میاں شا فرموتر نے فرمایا قدر قرآن کا خدا نا بندہ خدا نا بندہ دیکھ میں سونے محبت یہ تو کم دیتی ہے نبی سونے کی محبت شفقت شبقت مہربانی شفقت مہربانی محبت ہے نبی پاپنی نبوتری سال درجا اج ترمانے رسولے پنجو سٹے مروڑی بےتری کرے نبی سونے میں غیرت منگا میں غیرت مانگا اگ یا روم اللہ اگ منی میں غیرت مندر خدا بغیر وط آمتی ہوں تو میں کوئی ڈر کو نہیں پکڑنا معاملہ کبلا جنابانی دنیا چل سدا بڑے بڑے جناح کھڑے زنا چھوٹا گنا قرآن دے نمبر پنجہ اگریزی کا نمبر ڈھڑا ہی وا گئی کملا جو دل کی سزا پتہ نہیں پتہ نہیں تو ہر بندہ ایمان ترن والا اپنی آدتیاں سزا پا کے جنت نیو جو خاتمہ ایمان مولا والی مولا جنہ دلے کا خاتمہ خراب خاتمہ ایک شراب بھی بھی بھی بھی بھی شرارمی بنا ایک سنا کرنا ایک والا فرمانی کرنا چوتھا سا ساز اس زمانے طریقے ضرور سن ساز لیے تو آ رہے تو اے وکری گل ہے سات دے پچھلے سر سے بھی برا سی دوائی وجہ ہو مرل مرل کم ادھر ٹھیک نال جلوس ہلن چند نال مارن نعرے دیکھ یعنی شراب پیونا شراب پیونا نماز نہ پڑھنا والدین نا فرمانی کرنا ساتھ سننا فرمایا چار کام ایسے جنہیں بندے کا خاتمہ خراب ہے یہ کا مطلب برائیاں بچہ بندے کا خاتمہ خراب یہ خاتمہ خراب ہے نبی سونے خلاف ورزی کرن بندے دا خاتمہ خراب ہے نبی دی, دی, دی, دی خاتمہ خراب ہے قرآن تو اور قرآن بی کو خاتمہ خراب ہے۔ اور خدا کا بندہ اگر خاتمہ خراب ہو بخش نہیں بت نبی سونا سفارش فرمائی نہ حسین ساخ فرمائے نہ مولا خلیف فرمائے سیوں کا شپا تو قبلہ ہوئے کرے کام گندے کرے تو کہا فرمند خاتمہ خراب سونا چاہے دل ایمان او بادشاہ وہ کرنا ساڑے ہلاک نا بے دوستا نبی سونے دی محبت سناو کا مقصد یہ نبی سائی نے اپنی امت نہ محبت فرمائیے آپ نے رو رو کے دعوا فرمائی رے اور بھی حق بنتا مرے خالی امتی امتی لب ن جاری رہا نبی دعا دعا دی لاجتا رکھے سا جی نبی فرما ٹو پوے چوہے ہاں نہیں تو نبی سونا بھی گل کیا مطلب فرمائے جی میں ٹونا ہاں آخری شیر گل مکا تو کہے محرم شریف پچھلے رات ٹپے یار بجے یعنی دہ محرم دہ نوشی مار ڈاہی رات ٹپے بارہ بجے بارہ ٹائم دیا لاکی جی چڑی بہت ڈرائیور اتنا تھوڑا شرارت بندہ یار سویر گا رات کپ رکھو نہیں ذکر رات کی چوری رات ہی کر رکھ یہ کام رات کی بلا مکالا مل کے جانے کے مکالا ملے نہیں فائدہ نہیں کرتا ادا کی قسم کر چوری نہ کر, کر, کر, کر بی نہ کر بیلک نہ کر سو ماں باپ احترام کر جناب کر ماں باپ کر بہنی برارا ادا کر اپنے برکیاں ادب ملو رکھ دکھا سفر کر کو رتیا انسان سونا نویل واج ادا کر بھائی پوری ماری قبول یہ تو میں اکی نا وا کیا رات کر سبر میں سچی جی ڈاس اس قوم امام حسین یا حسین کا ناراضی ایک بلا خا لا گئے وادی نمبر لب جلاپا پانا ہو گل سن لبا پانا ہو ہاس میں اڑی کھڑا ہوگا مچھلے استرا ہو سر کے اتنے جہدوں سارا نال ہوگا ڈزائن ہوگا نظام ہوگا لباس یہودیاں لا ہوگی تعلیم یہودیاں لا ہوگا ہوا کہ حاضر جاضری نا وہ اپنے کردار ہو وہ دی کو امام علی شاہ جیا وہ آخ لبا کی یار سولہ توجہ کے بندہ ہوا گھر میرے رسول اللہ آخ لار سولہ سمنے سو کی قبلہ ہوناب ہو ہو ہو خدمت، خدمت ہو چل کے ڈگری پلی دشمنی کوئی بھی نہیں لیکن دعوا کر سونا لگ جائے دلیل ایک نہ ہوا بندہ تل ہوگا سیاح دن بغیر نبی سونے دی شریعت دی ہر ہر حکم سے جانوارنا جانتا ہو نبی سونے نے اس واسو فرما مولا سونا نبی سونے ہر ویلے ہاضر توفیق عطا فرماوے اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين